شہید اسلام ڈاٹ کام خالف و کلنی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام کیا ہے سورت انفال رابط سورہ انفال بل سورہ آراب میں جہاد باللسان یعنی تبلیغ کے ذریعے الاء کالمۃ اللہ کا حکم تھا اب سورہ انفال و توبہ میں جہاد بھی سیف سنان کے ذریعے اللہ کالمۃ اللہ اور مشرقین کی سرخوبی کا حکم ہے خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ صورت کی ابتداد سے پارہ نو کے اختتام تک دوسرا حصہ والم انما غنمتوں سے صورت کے آخر تک دونوں حصوں میں دو مضمون ہیں پہلا مضمون مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کو مطابع کرو دوسرا مضمون ہے قوانین جہاد پہلے حصے میں مضمون اول بالاجمال ہے جیسے قلع انفال اللہ والرسول اس کے بعد اس کی سات علمتیں اس حصے میں مضمون ثانی سے ایک قوانین جہاد سے پانچ قوانین تو پہلے حصے میں سات علمتیں پانچ قوانین یہ یاد رکھو لیکن دوسرا حصہ میں مضمون اور بھی تفصیر ہے لیکن علتیں اور قوانین برعکس ہیں سمجھے جی ب تفسیر والم وہ نہ مریں تلیک اس حصے میں اس دعویٰ کی پانچ علتیں اور مضمون ثانی سے سات قوانین تو اس طرح آپ یاد کریں پہلے حصے میں کیا ہیں سات علتیں پانچ قوانین دوسرے برعکس کو سات قوانین اور پانچ علتیں ٹھیک ہے جی یعنی پہلے حصے کے برعکس ہیں مومنین کے فرا کے ثلاثہ اور بشارت برائے مہاجرین انصار کا بیان ہے میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لے کے آ رہا ہے ملک شام سے اور بڑا مال تجارت ہے اس کے اندر تو حضرت نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیسے قافلہ لے کے آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنی ہے لڑائی کرنی ہے پہلے تو انصار کچھ ایسے تذبذب کے اندر آئے پھر آپ کے سمجھانے سے سات بن بعد کے سمجھانے سے وہ بھی تیار ہو گئے اور یہ لشکار تین سو کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مقابلہ کرنے کے لیے کس کے ساتھ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کے اندر آپ کے ہندوستان کے بعض نیچری لوگوں نے اعتراض کیا ہے سر سید احمد خان کے خیال والے نیچری گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ادھر نہیں گئے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے کہاں لڑنے کے لیے گئے تھے وہ جہل کے لشکر کے ساتھ لڑنے گئے تھے وہ کیوں وہ کہتے ہیں دیکھو جی تجارتی قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں لوٹنے کے لیے گئے ہیں لہذا وہ مناسب نہیں ہے اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ حضور کا ادھر ارادہ نہیں تھا ادھر گئے تھے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو کافر آپ کے ساتھ لڑتے ہیں ہر بھی کافر ہیں تمہیں قتل کرتے ہیں تمہیں گھروں سے نکالا ہے تو ہر بھی کا کی جان کو تو قتل کرنا جائز ہو اور اس کا مال لوٹنا حرام ہو دماغ خراب ہے وہ جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے یا مال زیادہ قیمتی ہوتی ہے اب یہ بے بقوہ جو کہتے ہیں کہ ادھر لڑنے جائیں تو ٹھیک ہے قتلوں کی تال ہو ادھر یعنی مال ان کا نہیں لوٹ سکتے تو ہر بھی کافر کی جان کو تو مار دو ٹھیک ہے ان کا بار نہیں لوٹ سکتے ہماقت نہیں ہر بھی کافر کو ہر قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں قرآن میں ہے لونا دشمن کو جس قسم کی بھی تکلیف پہنچائیں اللہ تعالی ان کے لیے عمل سالے لکھتے ہیں آگے پڑھو گے سورت توبہ کے اندر تو یہ غلط کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں خود قرآن سے بھی ثابت ہوگا کہ آپ کا ارادہ پہلے کہاں تھا ابو سفیان کے ساتھ لڑنے کا تھا سمجھے تھا ڈبلو ڈبلو ڈبلو اور حدیثوں کے اندر آئے لیکن وہ کہتے نہیں تھا صاحبہ سے کیا مشورہ تیار ہو گئی صاحبہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا نا اس نے راہ تبدیل کر دیا کیا جو راستہ مشہور تھا نا وہ راہ تبدیل کر دیا یہ مدینے سے سمندر اس طرح پائے وہ ساحل سمندر وہ نیچے وا حصہ لے کے وہ تو بھاگ گیا اور کوئی پیغام بھیجا ہوگا اس نے بڑی تیز رفتار سواری کے اوپر مکے پاک تو وہاں سے لشکر تیار ہوا کس کا ابو جاہل کا ہزار آدمی مسلح کہ اس کی حفاظت کریں ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کریں اور اگر لڑائی ہو جائے تو حضور کے ساتھ لڑیں بھی صحیح اب جب درمیان میں پہنچے یہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو چلا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان لشکر کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے یا نہیں کرنی تو بعض صاحبہ تو پہلے ذرائع سے جج کے تعمل کیا کہ ہم تو آئے تھے کن کے ساتھ لڑنے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ وہ تو معمولی تھے اتنے ہتھیار بھی نہیں لائے اب ہزار آدمی مصلح کے ساتھ کیسے لڑیں خیر حضرت نے سمجھایا حضرت وہ رسی بن مات وہ تیار ہو گئے اور مقام بدر میں ابھی مقام بدر دیکھ کے آیا ہوں پہلے ایک دو دفعہ گیا تو نہیں دیکھا تھا ابھی دیکھ کے آیا ہوں قاری صاحبان وغیرہ وہ راستے پہ گئے تھے تو مقام بدر کے اندر حضرت پہنچے اور آگے آئے گا وہاں لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا یہ ہے تو خدا کی نصرت تو ہزار آدمی کا مسلح لشکار وہ کیا ہو گیا شکست کھا گیا ستر آدمی مارے گئے ستر آدمی ان کیا ہوئے قید ہوئے مال غنیمت حاصل ہو گیا اللہ نے کرم فرمایا اب اس مال غنیمت یہ پہلا پہلا مال غنیمت تھا اس کے اندر پھر صحابہ کرام کے اندر ایسے باتیں شروع ہو گئیں کہ مال غنیت کون مستحق ہیں آیا نوجوان مستحق ہیں جو بل فیل لڑنے والے تھے یا ان کو بھی ملے گا جو حضور کے خیمے کی نگرانی کرنے والے تھے یا بوڑھوں کو بھی ملے گا وہ بھی ساتھ تعاون کرنے والے تھے یہ آپس میں میں گوئیاں باتیں ہونے لگیں تو اللہ تعالی نے یہ نازل الفرمائیں کہ مال غنیمت کا اصل مالک کون ہے اللہ کیا جس نے تمہاری نصرت کی اور تم فتح یاب ہوئے اور اللہ کی طرف سے نائب کون ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہٰذا تم اس بارے میں چیمِ گویا نہ کرو جس طرح اللہ حکم دیں گے اسی طرح تقسیم ہوگی وہ کیا ہوگا وہ ایک پاؤ بعد میں والم والنوا غنم تم وہاں تفصیل ہوگی ادھر تفصیل نہیں آئے وہ پانچواں حصہ خمز کا نکالا جاتا ہے حکومت کے لیے تفصیل آگے ہوگی باقی جو چار حصے ہوں کہ میں تقسیم کیے جاتے ہیں مجاہدین کے اندر وہ آگے تفصیل پوری آئے گی اتنی سمجھ آئے گی نا ابھی فی الحال یہ سمجھایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے اندر میں گویا نہ کرو بس یہی کہو کہ اللہ کا ملک ہے اور حضور چاہیں گے جترا تقسیم کریں گے یا سلونا کا انفال انفال کا معنی یہی غنیمتیں ہیں انفال جمع نفل کی ہے نفل کہتے ہیں زائد چیز کو کہ آپ یہ جو نفل پڑھتے ہیں یہ زائد چیز ہے یا نہیں کیا تمہارے اوپر فرض ہے یہ بھی زائد چیز ہے اور مال غنیمت بھی کیا ہے زائد چیز ہے کیونکہ اصل جہاد سے مقصود کیا ہوتا ہے اے لاہ مت اللہ وہ مقصود ہے تو مال غنیمت ایک زائد چیز آ گئی اسی لیے اس کو نفل کہتے ہیں انفال ہے اچھا جی تو یہاں سے سورت کا کون سا حصہ شروع ہو رہا ہے پہلا حصہ اس میں وہی دو مضمون ہیں پہلا مضمون کیا تھا ابھی میں نے کتاب کے اندر پڑھایا ہے کہ مال غنیمت اللہ کی تقسیم حکم کے مطابق کرو لکھ لو سورت کا پہلا حصہ سورت کا پہلا حصہ جس میں دو مضمون ہیں پہلا مضمون کہ ہے مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرو ما اے لال صبا سات التے ہوگی سورت کا پہلا حصہ جس میں دو مضمون ہیں پہلا مضمون کیا ہے جی مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرو ما صبح شہید اسلام اور دوسرا مضمون آئے گا قوانین جہاد وہ آگے آ رہا ہے جو کہ پانچ ہیں علتے سات قوانین جہاد کتنی پانچ سوال کرتے ہیں آپ سے غنائم کے متعلق آپ فرما دیجئے غنیمتیں کس کی ہیں اللہ کی ہیں وہ مالک حقیقی کی, کی ہے اور رسول کی ہیں وہ نائب ہیں ان کے فتق اللہ اصول کامیابی لہذا چے میں گوئیں نہ کرو اصول کامیابی ڈرو اللہ سے نمبر ایک واپس ذات بینکم نمبر دو اور آپس میں اصلاح رکھو جھگڑا نہ ہو وہ اللہ و نمبر تین رسول کامیابی اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن ان نمل مومن اوساف کاملین اوساف مومنین کاملین, او کاملین, او کاملین پختہ بات ہے کہ کامل مومن وہ ہیں جب ذکر کیا جاتے اللہ تعالی کا تو واجلت کلو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں بھائی وجل کس کو کہتے ہیں آپ کے کسی بڑے پیر استاد یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو دل میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے یعنی محبت کی وجہ سے تو کسی کے جلالات شان کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو وجل کہتے ہیں ایسمجھ آ جلالات شان کے سو جو حیبت اور کیفیت پیدا ہو یا محبوب کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوئی اللہ اللہ کا رسول محبوب ہے یا نہیں ایک شہزادہ تھا وہ شکار کے لیے نکلا اپنے محل سے ابھی شہر سے باہر بھی نہیں گیا کہ واپس آ گیا بیمار پڑ گیا بہت علاج کیا بہت علاج کیا بیماری نہیں دور ہوتی تھی ایک قابل حکیم کو لائے اس کا باپ لایا بادشاہ وہ بیٹا تھا شاہ کہ اس کا علاج کرو اس نے کہا کب بیمار ہوا ہے انہیں کہا شکار کے لیے نکلا تھا اور بیمار ہو گیا باپ آس کا اس کی نبز پہ ہاتھ رکھا کہا اے جس گلی سے یہ نکلا تھا نا شکار کے لیے یہ جی گلیاں ہوتی ہیں نا کوچے ہوتے ہیں جس کوچے گلی سے نکلا تھا علاج کے لیے اپنا شکار کے لیے وہاں کی حسین لڑکیوں کے نام لیتے جاؤ جو خوبرو اور حسین لڑکیاں ہوں یہ نبض پہ ہاتھ رکھ بیٹھا فلاں لڑکی فلاں لڑکی فلاں لڑکی ایک لڑکی کا نام لیا تو نبز اچھل پڑی نا کہنے گا اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو <laughs> بادشاہ کہنے گا کیسے کہنے کا میں سمجھ گیا ہوں اگر شکار کرے نکل آ کے پڑ گیا تو اس کو عشق کی بیماری ہے تب دیکھو اس کی محبوبہ کا نام آیا تو دل نے حرکت کی یا نہیں دل نے حرکت کی نب نے حرکت کر دی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھے جی تو ہماری دل حرکت کرے اللہ کے نام کے ساتھ کیا یقینی بات ہے مومن وہ ہیں جب ذکر کیا جاتے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل نمبر ایک اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر ایتے اللہ تعالیٰ کی کتنی نمبر جی دو زیادہ تم ایمانا ان کے نور ایمان کو بڑھاتی ہیں نفس ایمان کو نہ کس کو نفس ایمان تو تصدیق قلبی ہے وہ تو برابر رہتی ہے سمجھے ان کے نور ایمان کو بڑھاتی ہیں والا عرب ہے تو وکلون تیسری صفت کیا ہے خاص اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں اللہ چوتھی صفات قائم کرتے ہیں نماز کو و ممار رکھنا پانچویں صفات جیسے کہ رزق دیا ہم نے خرچ کرتے ہیں الاقم حقہ انجام دنیاوی دنیاوی انجام یہی موم نہ پکے لاہم درا جات ان, ان درب در انجام اخروی ان کے لیے درجات ہیں نزدیک رب ان کے بحشت میں بخش ہے رزق کریم ہے تو میرے عزیز یہ مضمون اول بالاجمال آ گیا نہیں کیا ہے مضمون اول کہ غنیمتوں کا مالک اللہ ہے اجمالی جواب ہے حضور اس کے نائب ہیں لہذا اعتراض وغیرہ نہ کرو جی میں کوئی نہ کرو اب آگے علت بیان ہو رہی ہیں جی کما اخراج کرب کا مضمون اول کی علت نمبر اسلام مضمون اول کی علت نمبر اے اب دیکھو جی اللہ تمہیں لے آیا ہے ابو جہل سے لڑنے کے لیے تم خدا وہ تم تو گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے تو ادھر کون لے آیا ہے خدا لے آیا ہے اللہ نے سبب بنا دیا کہ ابو سفیان کا کافلا بھاگ گیا اور کون آ گیا بڑا دشمن تمہارے سامنے آ گیا اللہ نے ہمت دے دی خدا لے آیا ہے اسی لیے خنیم نے کس کا حق ہے خدا کا حق ہے ورنہ تین سو تیرہ آدمی غیر مسلح کیسے تم فتح یاب ہو سکتے تھے ایک کاف بمان لام ہے کاف تالی لیا گنیم نے اللہ کا حق ہے بچ جاؤ اس کے کہ نکالا اللہ نے تجھ کو اللہ تمبار ایک لکھی ہے نا نکال تو اس کو تیرے رب نے ساتھ گھر تیرے کے ساتھ حکمت کے وائن فریقان اور بے شک ایک گروہ مومنین کا لار ہون اس کو بھاری سمجھنے والے تھے یا کارہون کا مانا بھاری بھائی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے تین سو تیرہ آدمی کول تھے وہاں ہزار کلشکر تھا اور بے شک ایک گروہ مومنین کا اس کو بھاری سمجھنے والے تھے جھگڑتے تھے تیرے ساتھ بیچ حق بات کے حق بات کون او دشمن کا مقابلہ جہاد جھگڑتے تھے تیرے ساتھ بیچ حق بات کے دشمن کا مقابلہ بعد اس کے کہ واضح ہو چکا تو ایسے آتے تھے گویا کہ چلائے جاتے ہیں کسی طرف موت کی طرح دیکھ رہے بھئی ہوتا تو ایسے ہے نا وہ ہزار یہ تین سو تیرہ وہ مسلح یہ کیا غیر مسلح لت نمبر ایک آ گئی آ نمبر دو اللہ نے بعدہ دیا تھا کہ ان دو تحفوں میں سے ایک تحفے پہ فتح ہو گئے دو تحفے کون سے تھے ایک ابو سفیان کا کافلہ جس کو ایر کہتے ہیں کیا عربی میں ایر قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا لشکر جس کو نفیر کہتے ہیں کیا جلالین میں ایر نفیر لکھا ہوا ہے اور اللہ نمبر دو لکھا ہے اور جب وعدہ دیتا تھا تم کو اللہ تعالیٰ ان دو طئےفوں میں سے ایک کا کہ ایک پہ ضرور کامیاب ہوگے تعفت کے نیچے کا لکھنا ہے ایر و نفیر ان کو کہ یہ ایک ضرور ہوگا تمہارے لیے لیکن تمہارا دل کیا چاہتا تھا کہ کس کا مقابلہ ہو قافلے کا یا لشکر کا تمہارا دل یہ چاہتا تھا قافلے کا ہوا وہ تو چہتے تھے کہ غیر صاحب شوکت کا غیر صاحب شوکت کا غیر مسلح وہ غیر صاحب شوکت کا کون تھا ابو سفیان کا قافلہ تم چاہتے تھے کہ غیر صاحب شوکت کا, کا, غیر, صاحب شوقت کا، غیر مسلح ہو واسے تمہارے لیکن اللہ کا ارادہ کیا تھا تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہو ابو جہل کے رکھ کیوں اس لیے کہ اس کی لڑائی کے اندر ایک فائدہ یہ تھا کہ اسلام کا غلبہ تھا کیا اسلام کا غلبہ تھا کہ دیکھو اسلام اتنا حق مذہب ہے کہ تین سو تیرہ آدمی ہزار روپے کا ہو گئے کامیاب ہوئے ان کو فنا کر دیا اگر ادھر تم جاتے نا تو بس یہ مشرقین مکئی اعتراض کرتے با جی ہمارے چند آدمیوں کا مال لوٹ کے بھاگ گئے ہیں یہ تراس کرتے نا یہ اللہ اور ارادہ کرتا تھا اللہ تعالی یہ کہ غالب کر دے حق کو کیا منا غالب کر دے حق کو بے مات ہی اپنے وعدوں کے موافق اور کاٹ ڈالے جاڑے کس کی کافروں کی لے یو ہکل حکا آگے جو لے یہی کل حقہ ہے نا اس سے پہلے عبارت معذوف کرو ف قوم بے کتا ف قوم بے کتاف اللہ نے تمہیں حکم کیا کہ کس کے ساتھ حاضر نفیر کے ساتھ نفیر کا کیا مانا ہاں اس قابو جہال کے لشکر کے ساتھ حکم کیا تم کو سات نفیر کے تاکہ غالب کرے حق کو اور مٹا دے باطل کو اگر اگرچہ مکرو سمجھے مجرے یہ کتنی علطیں آگئیں کتنی جی دو اس تصری سون ربا کو تین مومن جب گئے نا جی میدان بدر کے اندر دیکھا کہ کافر مسلح ہیں بہت ہیں تو اللہ سے دعائیں کی یا نہیں فریاد کر رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کر تو پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ کتنی? ہزار فرشتہ بھیجوں گا کیونکہ وہ بھی تو ہزار تھے نا پھر فرمایا چلو وہ تم سے تین گنا زائد ہیں تو کتنی میں تین گنا زائد بھیجوں گا فرشتے کتنی تین ہزار اور پھر وہ ان کے پاس کوئی خبر آئی کہ فلاں سردار آگ امداد کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر کیا فرمایا اگر وہ آیا تو پانچ ہزار فرشتے پہلے پڑھ چکے ہو نا دیکھو جی اس تصری سون اللہ تنبر تین جب کہ فریاد کرتے تھے تم اپنے رب سے پر دعا قبول کی اللہ نے تمہاری انی بے شک میں مدد کرنے والوں تمہاری سات ہزار فرشتے کے مرد فین لگاتار آنے والے مردفین لگاتار آنے والے وما اللہ امداد بالملائکہ کی حکمت امداد بل کی حکمت نمبر بھائی حکمت یہی تھی کہ ملائکہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ انسان کا دل کیا ہوتا ہے مطمئن ورنہ حقیقت مدد تو اللہ کی ہے امداد بد ملائکہ کی حکمت بر ایک نہیں کیا اس امداد کو اللہ نے مگر خوشخبری نمبر ایک والنا نمبر دو حکمت تاکہ کے دل تمہارے ورنہ نہیں حقیقت مدد مگر اللہ کی طرف سے وہی غالب ہیں حکمت والے ہیں کتنی دی چار میدان بدر میں پہنچے صحابہ کرام تو کافر پہلے پہنچے ہوئے تھے یا نہیں جی ہاں تو جہاں پانی کا کنواں تھا کوئی چشمہ تھا اس کے اوپر قبضہ کن کا ہو گیا کافروں کا اور زمین اچھی زمین جو تھی اس پہ بھی قبضہ ان کا ہو گیا صحابہ کرام جو گئے نا یہ ریتلی زمین پہ آئے میں زمین ریتلی پانی بھی نہیں تھا پریشان ہو گئے تو اللہ نے کرم فرمایا کیا ہو گئی جی بارش ہو گئی بارش کی وجہ سے یہ ریت جم گئی اور وہاں کی چڑھ ہو گئی اب یہ ٹھیک چلتے تھے ان کے پاؤں پسلتے تھے تو پانی جمع ہو گیا اس کے ساتھ ان نے وضو بھی کیا بعض کو غسول کی ضرورت تھی حصل بھی کیا سمجھے جی تو اللہ نے کرم فرمایا نہیں پھر جب لڑائی شروع ہونے لگی تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اونگ بھی دے دیے یہ سکینہ تھا یہ سب نعمتیں ہیں دیکھو جی اللہ تنمبر چار لکھیے جب تاری کرتا تھا تم پہ اونگ اللہ تعالی تاری کرتا تھا جب تاری کرتا تھا تم پہ اونگ من ہو باورجہ دین امن کے اپنی طرف سے اللہ تعالی اپنی طرف سے کیا دے رہے تھے امن بوجہ دینے امن کے اپنی طرف سے عَلَيْكُمْ اور اتارتا تھا اوپر تمہارے آسمان سے کس کو پانی کو تاکہ پاک کرے تم کو بس باب اس کے اے حکمت تنزیل ماہ نمبر ایک پانی کیوں بارش حکمت تنزیل ماں نمبر ایک تا کہ پاک کرے تم کو ساتھ سے اس کے وضو کرو غسول کرو وہ جو ہے ایک نمبر دو اور دور کرے تم سے وسو شیطان کا شیطان نے کیا وسے ڈالے تھے کہ اگر تم حق پہ ہوتے تو پانی کی طرف ہوتے اچھی زمین کی طرف ہوتے یہ وسے ڈال رہا تھا یہ بھی دور کرے والے یار بیتا حکمت نمبر کتنی تین تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو وہ وہ سبھیتا حکمت نبار کتنی چار ثابت کرے ساتھ قدموں کو پہلے تمہارے قدم ریت کے اندر تھے چل نہیں سکتے تھے دوڑ نہیں سکتے تھے اب ثابت قدمی ہو گئی از یو ہی اللہ تنمر کتنی جی پانچ اللہ نے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے جب حکم کرتا تھا رب تیرا ترا فرشتوں کے کہ انی ماں کو میں تمہارے ساتھ ہوں سبیت سب اللہ زینا ہمت بڑھاؤ سب کا کیا مانا ہمت بڑھاؤ مومنین کی ساول کی میں ڈالوں گا بیچ دل کافروں کے روب کو پھر بھی آدمی جو لڑے نا تو لڑنے کے لیے آدمی یا تو گردن کاٹے کہ مر جائے کیا اور گردن کا موقع نہ ملے تو اس کے ہاتھ کو ماف کرے کیا ہاتھ کی اگلیاں کاٹیں تاکہ ہاتھ کے ساتھ لڑ نہ سکے دیکھو جی ان قریبے ڈالوں گا کافروں کے دلوں کے اندر روب کو فضر بو پاؤ کل آنا پس مارو تم اوپر کس کے گردنوں کے اور مارو تم انہیں سے پلہ بنان ہر پورے کو یہ اونگلوں کے پورے یہ کاٹو زال کا بیم ذال کا کے نیچے لکھو عذاب دنیاوی اور بے کے نیچے لکھو سبب عذاب یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اس کے رسول کی وہ میو شا کے رسول دستور خدا بندی جو مخالفت کرتے اللہ کی اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتے ہیں ذالکم فضوق ہو یہ دنیاوی عذاب تو اب چکھو ول کافرین عذابار <النَّار> یا انجام کون سا ہے اخروی ول کافرین انا لل کافرین سے پہلے کا مقدر ہے لم اس دنیاوی عذاب کو پس چکھو اور جان لو بے کافروں کے لیے عذاب نار ہے یہ میرے عزیز یہ کتنی التعی تھیں وہ کتنی آ, دو علمتیں آگے آئیں گی اور قوانین جہاد کتنی ہیں جی پانچ ہے نا یہ پہلا قانون جہاد لکھو یا یوح قانون جہاد نمبر اے پہلے حصے میں قوانین جہاد پانچ ہیں علتے سات ہیں اے ایمان والو جب ملو تم کافروں کو آمنے سامنے زعفن کا من ہے جی دو بدو آمنے سامنے پس نہ پھیرو ان سے پیٹھوں کو پیٹ پہ دیکھ نہ بھاگو لو وہ اور جس شخص نے پھیری ان سے اس دن کیا پیٹھ اپنی یہ شرط ہے اب تم بتاؤ اس کی جگہ کہاں ہے فقط با بے من اللہ اس کی جگہ کیا ہے اس کا معنی پہلے کر لو آگے سے ہم پہلے یہ معنی کریں گے پھر بعد میں لوٹیں گے جس نے پھر ان سے اس دن پیٹ آپ تو اس کا انجام کیا ہے جی فقد با آ یہ جزا ہے پستہ کی رجوع کیا اس نے سات غضب اللہ کے ٹھکان جاننا میں اور برا ٹھکانہ ہے یہ انجام فرار ہے تو پیٹھ دے کے بھاگنا جرم ہے یا نہیں لیکن دو صورتوں میں بھاگ سکتے ہو ایک صورت یہ ہے کہ ان کی جماعت بہت زیادہ آ گئی اور تم کیا ہو تھوڑے ہو تو بھاگو بھاگ کے دوسرے لوگوں کو لاؤ اس نیا سے بھاگو کہ تم دوسری جماعت لے آؤ سارے نہیں بھاگو گے کوئی کھڑے ہوں کوئی بھاگ کے دوسروں کو لے آؤ اپنی امداد کے لیے نہ بڑھے یا نمبر دو یہ ہے کہ لڑائی کا پینترا تبدیل کرو جیسے خالد منوید نے کیا تھا وہ پہاڑی سے دوسری جانب آ کے حملہ کیا یا نہیں تم دشمن کو یہ دکھاؤ کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں وہ تمہارے پیچھے بھاگے گا تم پہاڑی کے اس طرف آ کے اس کے پیچھے کیا کر دو حملہ کر دو یہ پینترا تبدیل کرو لڑائی کا یہ جائز ہے وہ سمجھ رہے ہو یا نہیں تو تم بھی دشمن سے ایسے لڑو گے یا نہیں لڑو گے ہاں یہ بتوں کے پجاری پینے والے موت گائے کا تمہاری ضرب کاری سے نہ کوئی بچ کے جائے گا میدان کے غازی بنو اچھا جی جس جی شاہ نے پھیری پیٹ تو اس کا انجام کیا فکت بابا پیچھے لوٹاؤ مگر دو کی استثناء ہے اللہ متحر مگر وہ شخص جو پینترا بدلنے والا ہے لڑائی کا لڑائی کا پینترا بدلنے والا کیا مانا بھاگتا بھاگتا دوسری طرف سے آگے کا کرتا ہے ہمرا کرتا ہے پینترا بدلنے والا لڑی کا ہے اور متحیزان یا پناہ لینے والا ہے طرف جماعت کے ایک بڑی جماعت کی طرف پناہ لی پھر ان کو لے آیا لڑنے کے لیے یہ <تصفح> بات ہی سمجھ نہیں اچھا جی ذرا غور فرمائیے میں ایسے ایک بٹھی کنکڑی کی اٹھاتا ہوں ایسے مارتا ہوں ایسے اور وہ کنکری جو ہے نا دور کھڑے ہوئے ایک میل پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے آنکھوں کا پہنچ جاتی ہیں تو مارنا تو میرا کام ہے وہاں پہنچانا کس کا کام ہے خدا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑائی شروع ہوئی نا بدر کے اندر تو آپ نے کنکریوں کی مٹھی بھری اور ایسے پھینکی اللہ تعالی نے وہ کنکری ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا گھر کا پھر ہزار کا پھر ایسے ایسے کرنے لگے مسلمانوں نے حملہ کیا اور کامیاب ہو گئے تو قانون ہے کہ جو فیل ہے نا خلاف عادت صادر ہو غور کرنا جو فیل کیا خلاف عادت صادر ہو وہ موجزہ ہوتا ہے اللہ کا نبی کے ہاتھ پہ زہر ہوتا ہے ولی کی کرامت ہوتی ہے اور یہ فیل خداوندی ہوتا ہے بندے کا فیل ہوتا ہے یہی چیز ہے دیکھو جی فلم تک تو لو ہوم اے لال کا سمرا پانچ علطے تھیں نا ان کا سمرا ہے اے لال کا سمرا بس نہیں قتل کیا تم نے ان کو لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا کیونکہ عام طور پہ آدت تین سو تیرہ آدمی ہوں غیر مسلح ہزار کو قتل کر سکتے ہیں اللہ نے قتل رمائت اور نہ پھینکا تو نے جب کہ پھینکا تو نے کس کو پھینکا او مٹھی کنکروں کی لیکن اللہ نے پھینکا خدا نے پہنچایا والے المو میں اس سے پہلے عبارت ماذوف ہے فال ضال کا لم حقل فعال کال یم حق کافرین اللہ نے یہ کام کیوں کیا تاکہ کافروں کو مٹا دے اور مومنین کو کیا دے انعام دے فعال یم حق الفرین والے مٹا دے کافروں کو اور تاکہ کہ انعام دے مومنین کو اپنی طرف سے انعام اچھا بلا کا کیا کرو گے انعام بے شک اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں ظال فزوکو ہو وہ جیسے پہلے ذالکم کے بعد کا تھا فزوکو ہو تھا یا نہیں ادھر بھی ظال کم کے بعد فزوکو ہو مقدر ہے یہ عذاب تو چکھ لو اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کے داؤ کو ان تستفتے ہو زجر ان فقط جا کو ملفت زرا ہے یہ ابو جہل جو تھا نا جی جب نکلا جنگ کے لیے تو دعا کی اللہ تعالی سے کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پہ ہے نا اس کو فتح نصیب کر یہ ابو جہل دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ فیصلہ کر دے فیصلہ کر دے آج ہمارا اور ان کا کیا کر دے فیصلہ کر دے جو حق پہ آ اس کو پتہ نصیب ہو جائے تو اللہ نے فرمایا جو فتح مانگتے تو نا حق والوں کی وہ آ گیا نہیں تو حق والے محمد کریم کے زجر ہے اگر فتح مانگتے تھے تم ایک مانا دوسرا مانا اگر فیصلہ مانگتے تھے تم پستا کی آ فیصلہ پتہ اور اگر رک کے رہے نا آئندہ کفور سے تو بہتر ہے اور اگر لوٹے تم حضور کے مقابلے کے تو ہم بھی لوٹیں گے حضور کی مدد کے لیے اللہ فرماتے ہیں اور پھر ہر نہ کام آئے گا تم سے جتھا تمہارا کچھ بھی عجت ہے جماعتیں اگرچہ بہت کو ہوں واہ ان اللہ سے پہلے اے معذوف ہے اور جان لو کہ اللہ کی مائیت کس کے ساتھ آئے مومنین کے ساتھ ہیں اللہ مومنین کی مدد کرتے ہیں اللہ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈاٹ <سلام> <سلام>